و وہ اللہ کی ذات خلق قلع جس نے پیدا کیا تمہارے لیے ما فی الارض اوزین وہ تمام کی تمام چیزیں جو زمین میں ہیں لکم تمہارے لیے اس پہ بحث کی ہے فکہ نے اور ہنفیوں میں امام جساس ابو وکر رازی رحمت اللہ علیہ اور کرخی رحمت اللہ علیہ اور بہت سے ہنفیوں کی بات یہ ہے اور اس میں معتضلا کا بھی یہی قول ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ نے ساری چیزیں اس دنیا میں انسان کے نفے کے لیے پیدا کی ہیں سوائے ان چیزوں کے جسے خدا نے خود حرام کر دیا لیکن بنیادی طور پر چیزیں سب مباح ہیں جائز اور اس کے مقابلے میں ہنفیوں کے کچھ شدت پسند لوگ اور خاص طور پر ہمارے زمانے میں جو سلفی کہلاتے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ساری چیزیں دنیا میں جتنی ہیں اللہ نے حرام کی ہیں انسان کے لیے سوائے ان چیزوں کے جن کی اللہ نے اجازت دے دی یہ ہے اصول کی بحث ہم کہتے ہیں سب چیزیں انسان کے لیے جائز ہیں سوائے ان چیزوں کے جن سے اللہ نے خود ہی منع کر دیا جس کا حکم اللہ نے بیان نہیں کیا وہ سب درست ہے اور وہ کہتے ہیں سب چیزیں حرام ہیں سوائے ان چیزوں کے جن کو اللہ نے خود جائز قرار دیا ہے بس وہ ٹھیک ہیں باقی سب حرام اور اس آیت کریمہ سے حنفی فکہ نے اس پہ بحث لکھی ہے الشباب النظائر میں ابن ابن ابن نجائم رحمۃ اللہ علیہ نے اور بڑے اچھے اچھے درائل دیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ساری چیزیں جب جائز قرار دے دی ہمارے لیے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کن کن چیزوں کو حرام کیا ہے مثلا چڑیا ہے یہ جائز ہے حلال ہے اور اس سے ملتے جلتے جو پرندے ہیں اگر ان میں حلال ہونے کی شرائط پائی جاتی ہیں پنجے اور وغیرہ وغیرہ جو بھی شرائطیں سورہ معاہدہ میں آ جائیں گی تو اگر وہ شرائط پائی جاتی ہیں تو اس سے ملتے جلتے جانور سارے جائز ہیں حلال ہیں وہ کہیں گے کہ سارے جانور حرام ہیں سوائے اس جانور کے جس کو اللہ نے اجازت دے دی ہے چڑیا کی چڑیا کو جیسے اجازت ہو گئی سمجھے اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں جانوروں میں یہ تو پرندے ہیں نا جانوروں میں بھی جن کو اللہ نے منع کر دیا ہے کہ یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھائیں گے باقی جانور جائز ہیں جیسے زرافہ ہے زرافہ کے متعلق کیا کہیں گے حنفی فکا کہتے ہیں یہ کہ جائز ہے اس کا کھانا کیونکہ اس کی حرمت کی حرام ہونے کی دلیل نہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سب چیزیں حرام ہیں بس وہ چیزیں کھانی ہے جن چیزوں کے اللہ نے اجازت دی ہے تو ان کے نزدیک زرافہ بھی حرام ہو جائے گا اور زرافہ اچھا اسی طرح تمباکو ہے سگریٹ پیتے ہیں نا تمباکو ہے ہمارے نزدیک یہ جائز ہے لمبی چوڑی مباحث اس پہ ہوئی ہیں توبہ جب تمباکو آیا تھا اتنی بحث اس پہ ہوئی اتنی بحث ہوئی کسی نے ایک مفتی صاحب سے پوچھا کہ حضرت ہمارے یہاں جھگڑا ہے اور آپ فیصلہ کریں ایک آدمی سگریٹ پیتا تھا اور مر گیا اور اس کی قبر پہ گھاس اگائی اور اس گھاس کو ایک بکری نے کھا لیا اس بکری کا گوشت جائز ہے یا نہ اب مفتی دشارے کیا فیصلہ کریں اس پہ اتنی شدت تو اس لیے تمباکو ہمارے نزدیک حلال ہے جائز ہے اگر منع کریں گے تو کسی اور وجہ سے منع کریں گے بنیادی طور پر وہ حرام نہیں ہے کیونکہ اگر حرام ہوتا تو یہ سگریٹ میں تمباکو حرام اچھا صاحب اور یہ سارے جو پان میں ڈال ڈال کے کھاتے ہیں وہ جائز سارے کھاتے ہیں پان میں پورے ہندوستان میں بھی کھاتے ہیں اور مدتوں سے کھا رہے ہیں اور مسلمان کھا ہی رہے ہیں. اور دھڑے سے اور کس کس نام سے آتا ہے تمباکو لکھنؤ سے اور حیدرآباد سے اور کہاں کہاں سے تو اس لیے ہمارے نزدیک وہ چیز جائز ہے اصل میں جب تک جو اس کی حرمت نہ قائم ہو جائے کسی اور دلیل سے مثلا سگریٹ ہے ہم کہیں گے جائز ہے حکا جائز نہیں تھا حکا بھی تو سب پیتے ہی تھے یہ اسی کی ایک شکل ہے اور منع کسی اور وجہ سے کوئی کرے کہ بچوں کو غلط عادت پڑ جائے گی یا خراب ہو جائے گی تربیت کی وجہ سے وہ ایک الگ بات ہے وہ ایک الگ بات ہے کوئی بہت زیادہ عمدہ اعلیٰ قسم کے سگریٹ پیتا ہے دوسرا کہتا ہے پیسے ضائع کرتے ہو وہ ایک الگ بات ہے لیکن بنیادی طور پر اگر تمباکو کی حلت اور حرمت ہے تو ہمارے نزدیک وہ جائز ہو جائے گا کیونکہ اس کی حرمت کی کوئی دلیل قائم نہیں حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں یہ ہے اس آیت کریمہ میں جو لام کا لفظ حرف آیا ہے نا اسلام کے حرف بے فو صفحات کے صفات لکھے ہیں اللہ کی کتاب ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ اگلوں نے ساری چیزیں اس پہ بیان کر دی ہیں کہ اللہ نے یہ کیوں فرمایا اور ہم انسانوں کو اس سے کیا فائدہ پہنچتا ہے خلق ما فی وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تمام کی تمام چیزیں دنیا میں جو بنائی ہیں تمہارے لیے نہیں تمہارے نفع کے لیے کا ترجمہ لغت میں تو یہ ہوگا تمہارے لیے بنائی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں تمہارے نفع کے لیے بنائی ہیں یہ ہے امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف اور یہ ہے ابو وکر جساس رازی رحمت اللہ علیہ کا موقف اور جساس اور کرخی بہت بڑے لوگوں میں سے تھے کرخی تو امام فر رحمت اللہ علیہ کے شاگردیں کسی طرح امام ابو یوسف سے کم نہیں بس فرق اتنا سا ہے کہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ قاضی ہو گئے اور ان پر اللہ کی عبادت یہ چیزیں غالب آ تو کرخی وگرنا کرخی مام ابو یوسف سے کم نہیں اور جساس ان کے متعلق ہے کانا امام الحنفیہ کی اصرحی اپنے دور میں ہنفیوں کے امام تھے بہت بڑی شخصیت تھی ان کی یہ سب حضرات اس کے پیس میں یہی لکھتے ہیں کہ لقوم کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے نفع کے لیے سمس طواسمائی ہم ایک ایک حرف ایک ایک لفظ جو، جو، جو آپ سے رض کر رہے ہیں یہ آپ کی مہربانی آپ سنتے ہیں. آپ کا بڑا احسان ہے ہم پہ اور یہ حقیقت میں کہتے ہیں بڑا احسان ہے کون ہمیں سنتا ہے اور کون قرآن پاک کو پڑھتا ہے مگر ان چیزوں کو غور سے سنتے رہیے اور دیکھتے رہیے کہ اس میں سے کس چیز پہ اب عمل کرنا ہے کہ علم کے بعد عمل پہ بھی زندگی آنی چاہیے نا سمتواسم آئی پھر توجہ کی اللہ نے آسمان کی طرف تسوا ہن صبا سماوات اور سات آسمان بنا دیے تصویہ تصویہ کا مطلب برابر کر دیے ٹھیک کر دیے وہ وبک الشین علیم اور اللہ کی ذات ہر چیز سے باخبر ہے عیس کریمہ میں معلوم ہوتا ہے کہ زمین کو پہلے پیدا کیا گیا ہوا فلر جمین اللہ نے زمین میں جتنی چیزیں تھیں تمہارے لیے تخلیق کی تو زمین تھی تو ہی تو چیزیں بنائیں کوئی کہتا ہے کہ چاول ڈال دیجئے کھانا ڈال دیجئے تو پلیٹ ہوگی تو کھانا پڑے گا نا پلیٹ ہی نہ ہوئی تو کھانا کس میں ڈالنا ہے اسی طرح یہاں فرمایا ہے کہ ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی تو پہلے زمین تھی تو ہی تو اس کے اوپر چیزیں بنی نا تو معلوم ہوتا ہے زمین پہلے پیدا ہوئی سمس تباہ سمائی پھر اللہ نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی تو معلوم ہوا آسمان بعد میں بنا فسوا صبا سماوات اور اللہ نے ساتھ آسمان بنا دیے وہ وبک الشین علیم اور اللہ کی ذات ہر چیز سے باخبر ہے یہ تو ہوئی ایک آیت ٹھیک ہے جی اب اس کے تعارض میں دیکھیے دوسری آیت یہ اتنے دنوں سے ہم آپ کو تعارض کا بتا رہے ہیں نا یہ کہیں آپ لکھتے لکھیں گے الگ سے تو قرآن پاک میں متعدد آیات ہیں جو بظاہر ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں اور اس کا فائدہ غیر مسلم اٹھاتے ہیں اور وہ کتابیں بھی لکھتے ہیں کہ قرآن میں تو بڑا اختلاف ہے کسی جگہ تم کچھ کہتے ہو کسی جگہ تم کچھ کہتے ہو اس بات کو حل کرنا اس کا علم ہونا بہت بڑی چیز ہے دوسرا مقام دیکھیے آپ وہ مقام ہے سورہ نازیات تیسویں پارے میں سورہ ناز سیونٹی نائن نمبر ہے سورت کا اور تیسواں پارہ ہے اور ٹوینٹی سیونتھ کریمہ ہے ملی سورائے ناز فیسواں پارہ سورہ آپ اور ٹوینٹی سیونتھ اس کی آئی اللہ تعالی فرماتے ہیں انتم شد خلقن کیا تمہارا پیدا کرنا میرے لیے زیادہ مشکل ہے امس سما آیا آسمان کا بنانا زیادہ مشکل ہے تم تو ایک انسان ہو نا اسے پیدا کرنا ہے اور آسمان پوری کائنات پہ محیط اس کو پیدا کرنا وہ زیادہ مشکل ہے یا تم بنا اللہ نے اسے بنایا رفا سم فسواہا اور اللہ تعالی نے اس کی چوکی کو درست کیا اس طرح بنایا کہ اس کی چھت کو بلند کیا رفا اوپر اٹھایا سم کہا اس کے چھت کو فسوا اسے ٹھیک کیا تو آسمان بنا وہ اغتش علیہ اللہ اور اس سے رات کو اللہ نے پیدا کیا تاریخ بنایا اور اس کے دن کو ظاہر کیا سورج بھی آ گیا رات بھی ہو گئی دن بھی ہو گیا و لو ازالک اور زمین کو اس کے بعد ہم نے پھیلایا وہاں پتا چلتا ہے زمین پہلے بنی پھر آسمان یہاں سے پتا چلتا ہے آسمان پہلے بنے اور زمین بعد میں اخرج منہا ما آہا اور زمین سے نکالا اس کا پانی وہ مرآا اور اس کا چارہ جا سا اور پہاڑوں کو ہم نے گاڑ دیا پھر اس زمین پہ متا الم وامکم اور یہ فائدہ اٹھانے کا ہے تمہارے واسطے یہ زمین اور تمہارے جانوروں کے لیے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین اللہ نے بعد میں پھیلائی اور وہاں پتہ چلتا تھا پہلے آ گیا نا تارس حضرت نے شاہد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا ایک اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمین کی تخلیق تو آسمانوں سے پہلے ہی ہوئی ہے جس سے زمین کو اللہ نے بنانا تھا جس چیز سے بھی مٹی سے بنایا ہے یا کس چیز سے خدا نے بنایا ہے اللہ ہی جانے لیکن زمین کو جس چیز سے بنانا تھا وہ چیز پہلے پیدا کر دی گئی پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے بعد اس چیز کو پھیلایا گیا دوبارہ پہلے پیدا ہو گئی پھر آسمان اور پھر پھیلایا گیا کیونکہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ ہم نے آسمان کا چھت بنایا دن اور رات پیدا کیے و بعد آباد کا اس کے بعد ہم نے زمین کو پھیلایا یہ نہیں کہا کہ زمین کو تخلیق کیا تو کہتے ہیں تخلیق تو پہلے ہو گئی جس چیز سے بنانا ہوگا اللہ نے اس کو مگر پھیلایا نہیں تھا اور پہلے آسمان کی طرف اس کے بعد متوجہ ہوئے دوسرے نمبر پہ تیسرے نمبر پہ آ کے زمین کو پھیلا دیا گیا اور یہ چیزیں ساری اس میں ڈال دی گئیں اور چھ دن میں یہ ہو گیا تو شاب العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا ہے اور اس سے بھی آسان جواب یہ ہے شابد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کو بڑا دماغ اللہ نے دیا تھا بڑا دماغ تھا اتنی بیماریاں کسی اور آدمی کو ہوتی تو, وہ تو شاید مر جاتا شاب الع صاحب رحمتہ اللہ علیہ کو اسی لیے ہمارے حضرت کہتے تھے مولانا ابوالس علی ندوی رحمتہ اللہ علیہ کہتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معجزات میں سے ایک معجوزہ تھے جو, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد دنیا میں ظاہر ہوئے شاب العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک سے ایک بڑی بیماری لگ گئی تھی اور ایک خط میں لکھتے ہیں کہ میرے لیے بیٹھنا زمین پہ دشوار ہے اور میں ٹہلتا رہتا ہوں ہر وقت اور چلتے میں بولتا رہتا ہوں تو میرے شاگرد لکھ لیتے لیکن دماغ ایسا تھا کہ جو تفسیر ان کی پڑھیے تو اگر ان کی تفسیر ہوتی پوری رہ جاتی باقی تو لوگ بھول جاتے ہیں امام راضی رحمت اللہ علیہ کو ان لوگوں کو اتنا کچھ اور تحفہ اسنا آشریہ جو انہوں نے لکھی ہے کیا کہنے شاہ صاحب کے توفہ اسنا آشریا ان کی کتاب پڑھنے کے قابل ہے شریت پہ کوئی چیز نہ آدمی پڑھے اور اس کتاب کو پڑھ لے بس ساری چیزیں پوری ہو جاتی ہیں اتنا حضرت نے اس کو بیان کیا تو فائدنا شریعہ کسی استاد سے پڑھنی چاہیے فارسی میں ہے اور اردو ترجمہ اس کا دیکھنا ہو تو محابد الشکور صاحب لکھنوی رحمتہ اللہ کا ترجمہ دیکھنا چاہیے بڑا مستند ترجمہ حضرت نے ایک ایک لفظ اس میں ترجمے میں بڑی احتیاط سے کیا ہے اور بہت کچھ بیان ہے اس میں حضرت نے یہ تشریح کی کہ زمین ایسے بنی پہلے مادہ اس کا پیدا ہو گیا جس چیز سے خدا کو بنانا مقصود تھا پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا پھر زمین کو پھیلا دیا ایک اس کی تشریح ہمارے اساتذہ اور کرتے تھے اس کے لیے آپ دیکھیے سورہ سجدہ چوبیسویں پارے میں سورہ سجدہ ہے اکیسویں پارے میں اکیسویں پارے میں نہیں حامیم سجدہ ہے ہاں چوبیسویں پارے میں سورہ حامیم سجدہ ہے چوبیسواں پارہ ہے اس میں آپ دیکھیے سورہ حامیم سجدہ پارہ چوبیس اور سورہ کا نمبر ہے فورٹی ون جی ہامیم سجدہ فصلت جی وہی وہی ہے وہی سورت ہے چوبیسواں پا رہا ہے اور آیت نمبر اس کی نائن نویں آیت ہے اچھا صاحب پہلے گزر چکی بات ہے چوبیسواں پارہ حامیم سجدہ اکتالیس نمبر سورت ہے اور نائن نمبر اس کے آیت ہے اللہ تعالی نے کمڑ تک پرونا بلقل وفی عمل کا انکار کرتے ہو جس نے پیدا کیا زمین کو فی یومین دو دنوں میں وطالہ لہو اندادا اور تم اس اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو ذالک کا رب العالمین یہ ہے تمہارا پروردگار سارے جہانوں کا پروردگار یہ ہے جس نے زمین کو دو دن میں پیدا کر دیا وجالہ فی ہا اور اللہ نے اس میں کیا کیا پہاڑوں کو منفوا اوپر سے اللہ نے اس میں پہاڑوں کو گاڑ دیا وبارک کا اور اللہ تعالی نے اس میں برکتیں دی وقدرا فی ہا اور اللہ نے اس میں قوتیں رکھ زمین میں کیا, اس کیا چیزیں خدا نے اس میں پیدا کر دی فی اربا کے ایامن چار دنوں میں سوا السائل جو سوال پوچھتے ہیں یہ ان کے لیے جواب ہے بہت اچھا دو دنوں میں زمین کو اللہ تعالی نے پیدا کر دیا دو دنوں میں چیزیں رکھ دیں دی یہ کل چار دن ہو گئے سمتواسو اور پھر اللہ تعالی متوجہ ہوا آسمان کی طرف وحی دخانن اور وہ, وہ کیا اور دھواں تھا وہ کسی کوئی گیس تھی یا گیس جو چیز ہوتی ہے اس کا مجموعہ تھا ایسی چیز تھی دھواں فکال الحا تو اللہ نے اس سے کہا وہ جو دھواں نوا چیز تھی یا دھواں تھا خدا نے اس سے کہا اور زمین سے کہا کون او کرا تم دونوں ہماری بات مانو گے اطاعت کرو گے ہم جبر کریں تم پہ یا اپنی خوشی سے قالتا وہ دونوں بولے اور عطین تائن اللہ ہم اپنی خوشی سے تیری اطاعت کریں گے ہم اپنی خوشی سے اللہ آپ کی بات مانیں گے فقو سبا سما واتن فی تو اللہ نے سات آسمان بنا دیے دو دنوں میں چھ دن ہو گئے وہ فِي فی کلا ان اور اللہ تعالی نے وی نازل کی ہر ایک آسمان میں جو کچھ اللہ نے چاہا اس نے حکم دیا سماعت دنیا بے اور اس کے بعد اللہ نے ستاروں کو پیدا کیا آسمان کی خوبصورتی کے لیے تو پہلے زمین بن گئی اس کے بعد اللہ تعالی نے آسمان کو دیکھا آسمان کی چیزیں ہو گئیں یہ چیزیں کر کے پھر اللہ تعالی نے زمین کو پھیلا دیا پھر اس کے بعد یہ چیزیں بنا دیں پر اور یہ ستارے اس لیے بنائے کہ آسمان کی حفاظت ہوتی رہے ذالک کا تقدیر العزیز العلیم اور یہ اندازے ہیں اس ذات کے جو بڑی غالب ہے بڑی علم والا ہے اس نے ایک ایک چیز کو بڑی قدرت سے بنایا فنارزو اور اگر یہ منہ پھیر لیں اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ان کی دعوت میں ایسا موقع بھی آ گیا تھا جب کفار مکہ نے آپ کے اور اپنے آپ کے اور اپنے درمیان کسی کو ڈالا اور انہوں نے کہا تم بڑی شخصیت ہو جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاؤ اور اس سے کہو کیا چیز ہے آخر جھگڑے کی تم چاہتے کیا اگر شادی کرنا چاہتے ہو ہم جہاں کہو تمہارا رشتہ کر دیتے ہیں پیسہ چاہیے تو کتنا تم بتا دو اور اگر حکمرانی چاہیے تو بتاؤ آخر مقصد کیا ہے سارے مکہ میں گھر گھر جو فساد اور لڑائیاں ہو رہی ہیں آپ کیا چاہتے ہیں وہ جب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات سن کے حامیم سجدہ کی آیات پڑھنا شروع کیا اور جب اس آیت پر پہنچے ہیں نا پن آرزو فکل انضر تکم مسائق و سمود اور اگر آپ کی بات سے یہ منہ پھیل لیں تو آپ انہیں یہ میں تمہیں ڈراتا ہوں تو میں بتاتا ہوں کہ ایسی بجلیاں کون پڑیں گی تم پر جیسی وہ پودی تھیں آد اور سمود پر جیسے خدا کا عذاب آ گیا تھا ایسے نہ آ جائے تو وہ کافر اٹھ کھڑا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا کہ اللہ کی قسم ایسی باتیں نہ کرو اور واپس گیا اور اس نے کہا میں وہ کلام سن کے آیا ہوں جس کے متعلق تم کہتے ہو کہ وہ اس کے پاس جنات آتے ہیں اور یہ چیزیں یہ وہ کلام نہیں ہیں اور اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو اور وہ تو کہتا ہے کہ تم پہ ایسی بجلیاں گریں گی جیسے عاد اور سموت کی قوم پہ گری تھیں اس کے امر میں اس کے کام میں دخل نہ دو اگر وہ اچھا ہے تو جس دن اس کی عزت ہوگی تم سب کی ہوگی اور اگر وہ برا ہے تو خدا اس کے ساتھ خود ہی نمٹ لے گا یہاں پر پہلی آیات میں اصل بات جو تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالی نے چھ دنوں کا ذکر کیا کہ دو دن میں زمین کو پیدا کیا دو دن میں اس کی قوتیں رکھی اس میں ایک چیز جو اساتذہ کہتے تھے وہ یہ کہتے تھے کل آئندہ کمر تک فرو نہ بلزی خلق یومین تم اللہ کا اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے دو دن میں زمینوں کو پیدا کیا تو وہ کہتے تھے یہاں پر ترتیب نہیں ہے پہلے دو دن کی زمین پتہ جالو نہ لہو اندازہ اور اس میں اللہ کا اللہ کے ساتھ تم شرک کرتے ہو ذالک رب العالمین یہ تمہارا پر ہے جس کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو ساری کائنات کا رب وجال افیہ رواسیہ من فوقیہ اور اللہ نے اس کے بعد اس میں پہاڑ رکھ دیے وبارک افیہ برکتیں دی وقدر افیہ اقواتہ اور اللہ نے اس میں قوتیں رکھ دی فی اربات اجامن چار دنوں میں سوا السائل پوچھنے والوں کے لیے برابر ہے سوال کا جواب بہترین جواب ہے جو دیا اور یہ بات بھی سن لو وہ کہتے تھے یہ جو سما ہے نا یہاں یہ ترتیب کے لیے نہیں ہے مثال اس کی دیتے تھے کہ جیسے باپ بیٹے سے بات کر رہا ہوتا ہے اور بیٹا کھانا کھا رہا ہے تو باپ اسے اس سمجھاتا ہے کہ کاروبار یوں کرنا ہے یوں کرنا ہے یوں کرنا ہے اور کھاتے کھاتے بیٹے نے بڑا لکما لے لیا تو اس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہونے لگی گلے میں اٹک گیا تو کھانسی شروع ہو گئی تو کاروبار کی بات کرتے کرتے کہتا ہے کہ اچھا یہ لکما لکمے چھوٹے لیا کرو اور پھر کاروبار کی بات شروع کر دیتا ہے تو وہ کہتے تھے کہ یہ کوئی ترتیب نہیں ہے کلام میں بلکہ وقتی طور پہ ایک چیز کی تبدیل کی گئی تو سما سے مراد وہ کہتے تھے کہ یہاں پہ ترتیب نہیں اچھا یہ بھی بات سن لو اللہ نے دو دن میں زمین کو پیدا کیا دو دن میں اس میں قوتیں رکھنی اور یہ بات بھی سنو کہ اللہ نے آسمان کی طرف توجہ کی تو وہ اس حالت میں تھا اور اللہ نے زمین اور آسمان سے یہ کہا کہ تم اپنی مرضی سے خوشی سے ہماری بات مانتے ہو یا ہم جبر کریں انہوں نے کہا اللہ ہم خوشی سے مانتے ہیں یہ تین آیات ہیں جو آپس میں ٹکراتی تھی شابد الزیز صاحب رحمۃ اللہ کا جواب بھی بتا دیا اور یہ بھی کہ اللہ نے پہلے زمین کو پیدا کیا اس مادے کو جس سے بنانی تھی اور پھر خدا تعالی نے آسمان کو پیدا کیا یہ چیزیں اور اس کے بعد پھر زمین کو پھیلا دیا اللہ نے فرمایا ہے بکل شعین علیم اور اللہ کے ساتھ ہر چیز کو جانتی ہے